فوج چل رہی ہے میرے پیچھے ہی پیچھے یہ جو نیب ہل رہی ہے تیرے ناک کے نیچے یہ جو خوف نپ رہا ہے تیرے ہی دل میں یہ ایمان کیوں ڈگما گایا گری محفل میں, میں ایک سلاب کیا ہٹ ہے طاقت جٹا رہی اس تری کا میں मैं हूं मैं लिखने चला मैं आदम हूं आदम हूं आदम हूं आदम हूं आदम हूं मैं आदम لیتا ہی تو ادھر ادھر سچ بتانے میں لاج کیوں لاگ گئے سن کر تیرے نبی کی باتیں کانوں میں سمے خون کیوں باتیں بن کر یہ جلیبی بنانا سیدھا سیدھا مجھے یہ تو بتانا کچھ سوال ہے میرے من میں جواب تے کے تو جانا بھی اپنے گوشت چل چاند کچیر بھی دوں ٹوٹا گاؤں بھی گھر والوں کا میں نے سچ مانا تھا وہ سارا ٹوٹا میں نے دین کو چھوڑا خدا سے ناتا چکورا دریا سو آنکھ سے نکلے میں اپنا وطن بھی چھوڑا چھو کر سر پہ چڑھا تھا آگ میں کر چڑھا کلم کو میں نے ہتھیار بنایا ہمارا کیا ہے ہم تو بھائی آئے ہیں اس دنیا میں پھر کبھی نہ کبھی چلے بھی جائیں گے بس کچھ ہماری باتیں یاد رہ جائے لوگوں کو کچھ لوگوں کا بھلا ہو جائے تو ہم امر نہ ہو گئے تو ہم تو اسی میں امر ہو جائیں گے کہ لوگوں کو کچھ نفع پہنچ جائے لوگ کچھ فائدے میں آ جائیں اور کیا تاج میں نے ہے پہنا ہے کفنے مرتد میرا کہنا ہے سلاب ہے رہی है طاقت जुटा رہی اس تحریر کا میں ایک ہوں رہی نئی تاریخ میں لکھنے چلا आदम, आदम, आदम, आदम, आदम, जाहिर, बोल वही जो हक है टाइम कयामत तक है